اللهم الصلاة والسلام على سيدنا رسول وخاتم الرسل محمد المصطفى الله رب رب الله الحمد بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم مَا لَهُم مِّنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ قَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَلَا يُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ومن أوفى بعهده من الله منائی پارش کرال سلوال ہو سلو تر سلیم لوک شوق نال چی والد سلام تیا سیار سو لا والا آلکا وا سام دیا سی جنا درو شریف آؤں اچھی بات کرو سلا دو سلا میری صاحب صدر حضرت صاحب زدہ میاں محمد ابو بکر صاحب دیگر مسلمان براؤ السلام علیکم اج محفل بسلسلہ تقسیم احسنات و دستار بندی خاص <تصفح> جناب کاری محمد مشتاقہ کا دے احتمام نال انعقاد بزیر ہے جناب دے سامنے جب تک اللہ تعالی جل شان و हु ہو مبارک ہویا <تصفح> عظمت قرآن دے حوالے دال سن باتاں کراں گا اللہ جل شان بندہ نہ دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان نے فتنے آئین بنا فرماوے عزیزان نگرانی خالق کے تعینات جلا نے سید المبیا صلی اللہ تعالی وسلم جو کتابیں مجید عطا فرمائی اس کی عزمت اور قدرے میں وطن بڑی قیمتی ہوتا ہے لوکاً واسطے, لوکاً واسطے وطن بڑا قیمتی ہوتا ہے مگر وطن تو وقت مال نو سمجھا جاتا ہے کئی بندے اپنا وطن چھڈ کے غیر ملک لوگ مال سے دولت کٹھی امریکہ میں جا کے ڈیڑے لائے نے وطن تو بعد مال اور مال تو بعد جان جان بھی بڑی قیمتی ہوں یہ بچاؤ اگلے جتنا مال خرچ ہوا چڑھتے ہیں تاکہ ساری جان بچ اور جان تو ود سیا بندیاں دی نظر چت ہوتی ہے سیانے لوگ اپنی عزت بچاؤ دی خاطر جان وار بار چھٹتے جان تو بعد عزت ہو گئی لیکن قرآن وہ کتاب ہے اپنے اندر جڑے احکام قرآن رکھد ہے کامے وطن چھڈنے کی ضرورت پی جائے وطن بھی چڈنا پی جا مال بھی وارنا فرض ہو جا جان بھی درج ہو جی کہ عزت وارنا بھی فرض ہو جاتا ہے پتا چلیا کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے اتو بھی قربان وطن بھی گل سمجھ آ رہی نہیں نا جب سمجھ آنی ہے تو اس لیے تو سر سبھا نلہ تاکہ گفلت نہ آ جائے سو نہ جاؤ کیونکہ تصا لوگ فلم وہ پسند کرتے جی جہار زیادہ ہوا <سؤال> وطن بھی چھڈنا پہا مال بھی وارنا پہ جان بھی وارنی پی اور عزت بھی قربان کرنی پ نہیں آخری میرے اتفاق نہیں کرنا تے ساری جان جی کوئی سوکھا جہا کام دس بخشیچن دس کڑے پاس لے چڑیا لیکن سونے میں سامنے حقیقت بیان کر کے گا صحیح قرآن اور حدیث کا نچوڑ تیرے سامنے بیان کرانگا میں تین جنت دے نہیں آیا میں صرف جنت دا راہ دس آیا جنت میرے اپنے پتہ کو نہیں میں جنت جانا کہ نہیں جانا تیرے واسطے میں فتوا جنت دا دیا میں صرف راہ دسنا اللہ دے قرآن اور مستفا دے فرمان دے مطابق آس بہان اللہ تو ہن قرآن کی عظمت یہ وطن بھی چڑھنا پہ چنا پہ جائے اس دی وجہ یہ کہ قرآن خالی الفاظ دا نام نہیں جا سمجھے خالی الفاظ دا نام قرآن تے وہ پیمان قرآن الفاظ اور مہانی دونوں کا نام الفاظ نا الفاظ کے کپڑے آن دے مرچ وحد لا شریک مولا نے جہاں چھپا کے رکھے نے وہ مانے نال رڑاؤ گے تو پھر اللہ دا قرآن آخیا جائے گا وہ جہے مانے نے وہ اپنے سمن دے اندر اللہ دے احکام رکھ دے نے اللہ دے احکام کام رکھتے ہیں جیڑی ضرورت گل سمجھا وطن چیز دی ضرورت قرآن دے الفاظ واسطے نہیں ہوں دی وطن چڈنے دی ضرورت قرآن کے الفاظ واسطے نہیں آتی وطن, وطن تو بعد مال وارنے کی ضرورت قرآن کے خالی الفاظ واسطے نہیں ہوں دی مال تو بعد جان وارنے کی ضرورت خالی الفاظ قرآن واسطے نہیں آدی جان تو بعد عزت قربان کرنے کی ضرورت خالی الفاظ قرآن واسطے نہیں آدی جدو مسلمان اللہ دے مانے اور احکام کے پہرا دس ساریا ضرورت پیش سید البیا صلی اللہ علیہ وسلم سانو قرآن دے گئے جیڑا قرآن الفاظ دے نال ماننے بھی رکھتا ہے اصل و مانے ہی تے تہ انسان نو ایس دنیا دے جہان اللہ دی مرضی والی زندگی اتا فرما کیونکہ بندے دی فطرت چے رچیا ہے کہ جی ڈر نے میں بھی بے قاعدہ آزاد پھراں خال کے کائنات کی مرضی بندہ میرا آزاد نہ جنگران وانگو ڈگر تے ڈنگر انسان بڑا فرق انسان احکام دی قید دے احکام دی ہن احکام دی قیمت اور عظمت سمجھ کائنات کے کلام مجید تو اس عدمت بیان لگا ذرا سبحان اللہ لکھ کے شاید فرماؤں جان ہے ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ ہرام مو نفو سم وا لم بے نل <سؤال> جن یوکا تلو نبی ویلو نلو مین اللہ ملری بایا تم بے رالی اللہ فرماؤں دا ہے بے شک میں خرید کر لے آئے ایمان والیاں تو انا دی جانانو تے انا دے مالانو یا مولا کریمہ کے لیش دے بدلے خرید کی تائی فرمایا بے انہا لہم الجنہ بے انہا لہم الجنہ جنت دیتی جانا تال لگے اللہ وحد شریک مولا نے وضاحت فرمائیے ہس قرآن پڑیے جڑے قرآن دیا دستار بندیاں کی گئی نے اللہ فرما یو نا ایمان والوں کا کم اللہ کر لو اور جدو لڑنا ہے، پھر مارنا بھی ہے مریچنا بھی ہے اللہ فرما و من آن ال والانجیل و किताबों ने जन्नत किताबों वादे लिखे ने अला वाहदला शरीक मौला सौदा कर वाला जे गवाह जड़े बने ने कबजामन जड़े बने ने गवाह जड़े बने ने महबूबे खुदा ने اور جڑیا کتاباں لکھیا گئی دستاویز لکھان جاواڑی نے اللہ فرما ہے وہ ایک انجیل دے اندر میں لکھیا ایک کامرحال دے اندر لکھا تیجا اللہ نے قرآن دے اندر لکھیا دے وعدے رب سونے نے کیتے نے وہ من او ہی اللہ جڑا, ہون میرے کیتے پورے کرے گا میرے کیتے جڑا بندہ میاں پیا فخب شیروی بے وہ جڑا سودا میرے جی اس سودے کے اتنے خوش ہو جاؤ جانا دے کے سودے خوش ہو جاوس سراسر فیدہ ہی فیدہ جے ایسا سودا ہے جہدر کھاٹا آ سکتا ہی نہیں ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ جی چاہے ایک الفاظ نے ایک مانے نے شیر ربانی جہا پیار ہوں جی توجہ رکھنا شیر ربانی جہے پیار نے وہ اللہ دے قرآن نہیں خالی بلکہ دے نال تیار نے اللہ قرآن بنتے ہیں اللہ دے بابا فرید بنتے نے اللہ حسین بنتے ہیں اللہ دے قرآن نال حضرت دے عمر بن خطاب جیسے عادل بادشاہ بنتے ہیں قربان جاواں اللہ دے قرآن دے دے نال حضرت دے خالد بن ولید جیسے مجاہد تیار ہوں دینے گل سمجھا جے ذرا میری تے تے پتہ لگنا میں شریف مولا نے یہ سارے قرآن کی قیمت ویخ ہاں جی یہ واسطے وطن قربان کرنا پہا جے میں پاکستان کی گل نہیں کرتا یہ مکے مدینے جیسا وطن بھی نہ پہ جاندا جے جائے گا اللہ حجی حضرت سید نہ سیکھی کے اکبر دی اللہ تعالیٰ ہی حضور سرکار آل اکبر لکبر اللہ تعالی ہالے اتردا سی پیا ہالے قرآن دے نزول دی کی ابتدا سی حضرت سید نہ اکبر اللہ تعالیٰ انو سرکار حجی قربان جاؤ اپنو جدو جناب مانیہ عمل کی تحکام قرآن نے جناب حضرت امتحان اکبر, اکبر دے ہی قرآن حکام چڈ دے نہیں تے اتنے نہیں سکنا سکھنا وطن چڈ دے مکہ چڈ دے حضرت سیدنا نہ کے اکبر صدقے کے خالص ایمان والے تو سی کے سرکار نے فرمایا او یارو تو جناب ایک مکے دی گل کرتے دے اصل لکھ مکے وار دئیے کملی والے سرکار دے دی پی کئی نو پتھر لٹا کے مارا جا جی پیا کئی نو جناب انگاریا سزا دن کے لوہے دے کپڑے سزا لے رہے نے حضرت سید نہ سدھی کے اکبر اللہ تعالی آپ سرکار فرما نے یار سانو مکے کا وطن پیارا نہیں سنو نبی دین قرآن پیارا ਦੇ। نہیں چڑ سکسا وطن چاہیں گے اللہ دیا بندہ حدر نے اپنا ایک دونا ایک شخص ہبشے رہن والا مکے والی سی حدرت سدھی کے اکبر کا بھی ملن والا سی لگا پتر کدھر چلیا ہے آ فرما نے یار آ مینو اپنے وطن والے اپنے نہیں چل دے, دے اللہ دن کو دین روک دینا چڑ کے ماں ماں میری جناب مرضی میں رنگا شخص ہو جی تیرے رنگا جہاں گریباں کا خیال رکھنے والا ہے ہاں جی مسکینا دمدرد ہے دکھیاں دمدرد ہے شخص ہے وہ چھوٹے مکا باہر جائے گل نہیں ہاں میںریت دینا وا حدالور بندے نو کدتے جے وطن تو یہ بندے جا جناب غریبان کام آن والا ہے جہاں کسی نو ستا نہیں جے کیوں یہ کڈنا چاہتے جے کہ لگے یہ سا कह दे अगर इतने रखना चाहना वे अल्लाह कुरान पढ़ना छे जो कुरान उची आवाज नरबी ने समझते माने समझते चोट बजती है जी वह अपना दीन बदल के दे, दीन प्या जाते इस वास्ते शरत रख ली एहसा इबादत करे अपने घर के अंदर करेन काबे एनू जनाब मक्के काबे मतापर क इबादत नहीं करतर ने दीबान ने दीरतर अपने घर चले गए आपने जाके सोचा जो रब के घर के अंदर काबे अंदर इबादत नहीं करते अस अपने घर के अंदर ही मौला का घर बना लें سڈا ایک دم سجنی وہ یارہ لکھی دم از ایک دم مارے مردے جڑے محرم نہیں سر دے سوچیا میں اپنے گھر ہی مولا دا گھر بنا لاکھ نہ بندہ رب گھر رب تے رب دھر لازم ملزوم جے. جے تو دور نہیں آتے ہاں جی اجکل آج مثالا بنیاں پھر نے مولوی دی دوڑ مسیح دی کر سڑکے جاوا نہ مسلیاں تو یہ مسلمان کتنے رہ گئے مسلے رہ گئے جڑے آتے نے میری دوڑ مسیح تک میں یاد رکھو میرے آج میرا مسیت تو مسیت ولے صدیق اکبر نے بھی مسیت نال ہی جرانا پایا گل سمجھ آئی آخو نا سبھا اللہ موڑ مسیت تھی کر میں کیا جمے لکھ ملن یہو جمے میں آ لکھ ملن کسی دوڑ مسجد تک ہیں مسجد تو مولا تک او شیر ربا نہیں ہے किसी भी दौड़ जनाब सैनम सैनमा तो लंदन तक हांतान इमरान खान जैसे बनते हैं सोने सिद्धी के अकबर तो जिन्हें अपने घर के अंदर मौला का घर बना लिया अद्धी रात होंगी सिद्धी के अकबर उठ के खलो کہ رات پو پے دردان یار نیت پیاری او درد مندانو یاد ای ای ای ای ای جی قوم جاگ پویت خدا کرے قوم جاگ پوے خدا کرے جاگ پوے قربان جگہ جل جاگتا ہو جاگتا ہوا تو جاگتے تو سارے پہ جاگتے جاگ سارا زمانہ جاگن کے کافر بھی پیا جاگتا ہے پر اللہ نے کافر نرتا آخیا کی آخر ہے مومن نو زندہ مومنٹ نا کنوں زندہ فرمایا توجہ فرما مار کرنا حضرت سید نہ سدھی کی اکبر اللہ ہودالا نو ہر کے اندر نو اٹھ نوٹ پہ اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دے ہولی آہستہ آہستہ ویڑے کے اندر آواز جاتی ہے باہر نہیں جاتی सिद्धि गेपर सरकार कई दिन इसे तरह अपने आप से काबू रखे है पर झोली पा अंगार मोहम्मती झोली पा अंगार मोहम्मती بچانا نا سکے ایشکام شکا دے دریا یارا کون چھپا تک شکام شکا شکا دریا یار کون چھپا ڈکے و شکا تے دریا کون ڈکے कह लगा सीधी क्यों कुरान हौली प्या पढ़ना धरती मौला दी धरती मौला दी कुरान भी मौला दा तू बंदा भी मौला दा फिर हौली हौली क्यों कुरान प्या पढ़ना है। सोने ने आवाज चुक दिती। अलवे दी कल वेखी जाएगी जड़ी قراندے مانے والا سی خالی الفاظ والا نہیں سرافے قرآن ہو رہے پر محافے قرآن شکی خدا واہدری کرسامے حضرت سن پھر یہ کھچیا جایا مکنا تیس و چارے پاسے کند آن لا کے کلو ر انگار محمدی جھول انگار محمدی کوئی بچا نہ سکے ایشکام مشک کون چھپا ڈکے وی شکام شکا دریا کون چھپائے ڈکے سی اکبر دے کول عشقایا कह लगा सि क्यों कुरान हौली प्या पढ़ना धरती मौला दी धरती मौला दी कुरान भी मौला दू बंदा भी मौला दि हौली हौली क्यों कुरान प्या पढ़ना सोने ने आवाज चुक दी कल वेखी जाएगी जड़ी बनेगी اے قرآن قراندے مانے والا سی خالی الفاظ والا نہیں سی سفے قرآن ہو رہے پر محافے قرآن محافظ خدا دی حضرت جدو دیتی دا لائے مکہ دیاں دے بندے جدو رب دے ربرانے سمجھتے سن کچھ آئے جی لویا مکنا تیس وے چارے پاسے کند آ کن لا کے کلو رہے نے اللہ دے قرآن سن پہ سنتے دل بدل بدلتے سد کے جاو اس قرآن پڑھن والے تو جڑا قرآن پڑھتا ہے دلان دی حالت تبدیل کر کے رکھ سکتا ہے اس قرآن دے کاری تو سدکے یا نی پڑھن والے کاری تو قربان جاو قربان اکبر سرکار سیڑ جی جناب اپنی گزار ابو جہلور ہاں پریشان ہو گئے نہیں آیا بندے مسلمان کروے ہاں جی جناب اللہ دیا بندیاں مومن دی نشانی جی یاد رکھنا مومن سکڑا نہیں ہوں مومن انجر ہے گی سمجھ لگی مومن دوجے نچ لیا ہے. آپ نہیں کچی جا کچیا جائے گا خدا دی قسم مومن مکنا تیس ہوں کی ہے ہاں اس زمانے کو اپنے پچھے لا لینا ہے جڑا اگریزاں پیچھے لگ جائے آگل پڑھنا اگریزاں مسلمان کرن دی خاطر تو پھر خود ہی مسلمان نہ رہے اگریزاں کے پیچھے تر پوے سمجھ لو من یہ بہلی موہ موم سی جڑا شیر ربانی سی جی جی پڑھیا کربان جاواں قربان جاواں سو مومن دی نشانی جے جی مومن کبھی چھکڑا نہیں جی بنتا چکرا بن بھی جاوے جن کے پیچھے لگتا ہے جہ انجن دے لگ دا جڑا مدینے وال انجن نال مومن نہیں لگتا جا جی روخ لندن والے پسے ہوگی مسم بات اریف کی ادھر ویس تو جو فرما تھی اللہ مکبال کلندر لاہور ہی فرما نے آکھنا سوال اللہ, اللہ بناوری فرما دے سیران کل سکا مجھے جلوہ دان سے فرنگ سیران کر سکا مجھے جلوہ دان سے, سے فرنگ کیوں سرما ہے میں مدینہ او نجف سبحان اللہ سبحان اللہ الرسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ اقصاار جان اللہ سلام الله علی مولانا مصیحینا مصیحا اللہ قربان جاوا اللہ میں روزانہ بولنا ہوں تھکے تسا بیٹھ جی سفر بھی میں کرنا ہوں خدا دیا بندیا تبجو فرما میں رپیک کرنا سونے اکبر رضی اللہ تالا نو سرکار نو سویرے کافر بلا لیا ابو جل لگائے لگا زمان تینوں بلاو ابن دکنا آیا آتا گل تو پھر گیا معاہدہ ہوا سی تچا نہیں پڑھنا یہ پھر سڈے بندے کھچی لا رہے حضرت سبھی گیبر نو نے دکنا آخد ابو بکر پھر کیوں گیا اپنی گل تو فرما نے مایت قبول نہیں مینار حمایت کا چپ نہیں کر سکتے اپنے دین نو گا قرآن نظاہر کر کے پڑان گے توجہ فرما ادرت سی اکبر جناب آپ سرکار قرآن پڑھتے جا رہے ہیں بازار قرآن دے جا رہے درتی بھی تیری ہے بندے بھی تیرے نے قرآن بھی تیرا ہے پڑھن نہیں پی مڑ بھی کچھ نہیں پیاکھنا ہے صدقے جا مولا تیرے حوصلے تو وہ خدا دیا بندے دیاب میرے مستفا وطن مکے جیسا بھی قربان کیتا ہی متن مدینے جیسا بھی قربان کیتا ہی کیا سویرے کا ٹائم جل توجہ سننا مشکل کی حدیث صبح دا ٹائم ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ کے کچھ بندیا نس سو سورے فلانے پاسے جانا جہاد کی خاطر مدینے چڈ کے باہر جانا سورے حضور سرکار دا دستا مبارک فوجیاں مجحدہ ٹولا مدیو باہر تر پیا تھوڑا مدیوں باہر جا کے ایک صحابی جہا ان کا سپا سالار سی وہ دل چ خیال ہوا میں سونے نبی دے پیچھے سویرے دی نماز پڑیا وا کی کریا ہوں بڑی شان ہے سونے دے پیچھے نماز آقا دے دچھے نماز پڑھ لو حضور دا یار آیا نماز پڑھنے باقی بیلی مدینے تو باہر بیٹھے نے نماز پڑھ کے جدو فارغ ہوا حضور نے پوچھا کی آئی کی آیا ہے अर कर सोने आ, एस आया। तो आड़े पिछे नमाज सवेरे की पढ़ लव कोई पता नहीं साथ वापस दे जा ना दे मेरे अगान ने फरमाया सा पिछे भा नमाज पढ़ी पर नंबर उए ने जे सा हुक्मने तो बाहर चले गए <تصفح> <آئے ہای تصفح> خدا روجو فرمان مدینا مدینا کرنا سوکھا ہے مدینے والے دے حکم دے مدینا چڈنا اور آ شک تو پتہ لگ جائے آخ نا سبحان اللہ اللہ میں اقبال فرماؤں اگر ملک ہاتھوں سجاتا جاتا ہے جائے اگر ملک ہاتھوں سجاتا سو کہہ کرتے اگر ملک ہاتھوں سجاتا ہے اگر ملک ہاتھوں سجاتا ہے جائے تو وہاں کام حق سے نہ کر سمجھ آ رہی نا گل تُ جدید بیٹھے جی میں پرانے دین کا بندہ بیٹھے گل ہے تے بڑی مشکل جو سمجھ آ جائے کیونکہ تسا جدید اسلام جدید اسلام میں اور سے اسلام نو من والا جے جڑا کملی والے چودہ سو سال پہلو دے گئے جدید اسلام آخر ہے وطن بچا لے دین چڑھ دے اسلام کی پرواہ نہ پر نبی پاک دا اسلام فرما ہے اگر ملک جاتا اگر ملک کسا کہ اسلام من جدید کے قدیم او بول سی جدید اسلام کفر اور تمہیں بچ کر جے اسلام ہے جڑا یہودی دی پسند ہے قدیم و اسلام ہے جڑا میرے آقا دی پسند جڑا رب دی پسند ہے اگر ملک ہاتو سجاتا ہے جی منہ زبان بولو اگر ملک ہاتو سجاتا ہے اگر ملک ہاتو سجاتا ہے جا میں حق سے نہ کر بی وفائی اللہ دیا بندہ وطن تو بعد مال مال بھی دین واسطے وار نہ پہ وطن امام حسین نے مدینے والا وطن چھڈ کے حسین پا کھڑا ہے قرآن دے عمل جو کیتا ہے MM <doors> گونج پہنی چاہی اللہ ونیا تین سان دی کی قدر مٹی سواہ ہو گیا کی سوا بولیمان شریف اٹھا کے حضرت یا علیہ السلام دی ملاقات اپنے پتر حضرت یوسف علیہ السلام نالوں سر اندر حضرت یوسف فرما نے ابا جی توانو پتا سی اصے جے نہ ملے مل جی رو رو اپنی دے رہے ادر جاپو بلے سلام پاپ جباب دے, دے اور پترا میں اس واسطے نہیں روا رہا میرے تو جدا ہو گیا ہے میں اس واسطے روا رہا किरे तेरे तो दीन जुदा ना हो जाए जे जा तेरे तो दिन जुदा हो जामत तक क्या मत तक भी जुदाइया रहा वहां किधरे तेरा दीन नारे तो जुदा हो जाए खुदा वह दे शरीक मौला दी कसा में हजरत यूसुफ अली सलाम का दर्द हजरत या कूब की होना है अल्लाह ولی دل چ دردلاد نہیں ہوتا نا تو کبزا کرتی میاں شیر ربانی رحمت اللہ سرکار آج سب ڈا اللہ نے ایک پتر دتا ایک پتر رب نے دا سی اپنیاں تھابیاں چک لیا آیا مولا جی میرا پتر تیرے نبی دا فرما بردار بنے گا اینو زندہ رکھ لے نہیں تمت دے دے مینو پتر نہیں چاہی دا میری گود خالی گوارہ ہے مگر ہلور دینا فرمانی گوارہ نہیں پتر پھر جان دے دیتی چادیاں میاں صاحب نے دفنا دیتی خدا دی قسم بغیر پتروں ٹر گیا ہے آئی آئی. مگر ایک گوارا نہیں کیتا قرآن دے خلاف چلن والا پتر میرے ہوئے میں کیا متنوع منہ کی وھاؤنا رب ہائے ادر وے کلا دیا بند میرے سونے محبوب سرکار کا ایک صحابی آب حضرت ابو کرسا فو دا ایک بیٹا قید ہو گیا ہے. روم والیاں نے قید کر لیا پنگ لڑ دیا لڑ دیا بیٹا قیدی ہو گیا باپ اسکلام نے چاہے پتر روم درد پیا جیل اندر سینکڑے میلے کا سفر سی میرے حضور دا صحابی. آج سبحان دس پر یاد رکھنا جنت جان دے راہ ہے مولوی والا اسلام جہاں تاٹے پیچھے جنت دے چکا وہ مولوی والا اسلام جنت والا پاسا کوئی دے مساؤ جا اسلام سچا جی بڑا کچھ لگتا ہے بڑا میرے حضور دراب ہی अस्कलान पुत्र रूम देंद्र प्यार कैदल काफर को पाप पां वक्ती नमाज दे जदों नमाज का वक्त होना बाप ने कंध के उ चढ़ जाने उथ आवाज देनी ओ पुत्र नमाज दया اٹھ کے نماز پڑھ لے سینکڑے میلے دفاع پی جان کی فکر نہیں پتر فکر لگی پی سدکے اتوں چڑھ کے آواز دے ادھر اشکال جو آواز دین کے درد ن سینکڑے میل دور ملا اس نے او آواز او تی پہنچا پتر نے جیل کے اندر پنج وقتی نماز ادا فرما نہ کوئی تارے نہ کوئی فون ہے بغیر کسے رابطے تو یہ دل دا رابطہ جڑیا کھڑا ہے अज पुत्रीन पासे चढ़ पवे दीन आसे अमल शुरू कर दे हाफे बन जाए हार पवादे ने दीन तो चलना शुरू कर दे फिर लित्रां का हार पवा मां प्यो ना मुराद चंगा पड़ा सी पता नहीं पुत्र साढ़े नया विघड़ी गया فلانی اور ہرام عورتان کرو انو پردے چ باہو فلان کرو جا کسما نما منو قسم شریق محلہ کی اصل منافک والے کام کی کھڑے جنو قرآن دلفاظ پیارے ان قرآن دانے پیار رکھنا پڑنا تا جنت ملے گی گل سمجھ لگی میرے مستفا کریم سلسلے بولو تے صحیح. اللہ اللہ نہیں گئے حق جہے کرے بندے سن وہ کر گئے جڑے سنے جی وہی بہ رہے جے کی خیال ہے تے میرا جی تک کوئی چار گلا سنا ہی پہ قربان جاوا میرے محبوب سرکار ایک صحابی حضرت عبداللہ بن بن حزافر اللہ تعالی کافراب شام نے روح ماڑیا قید کر لیا ہے ہزور سبر اور ہزور قرآن اپنے جناب دا دامن نہیں پہ چڑتے ہزور دکام کا دمن نہیں پہ چڑتے ہاں جی بادشاہ نے فر لیا لگا اپنا دین چڈ کی کرے گا ادھی بال شاہی تا وہ ترقی والے جدید مسلے سے نہیں سن جے آتے چلو ڈالر معاف ہوتے ہیں رکھ لانا تا مسلے پہ قسم خدا دے دین دے دا تین ڈالر کے پیچھوں ویچتا پھر اصا گزا دین کدی گلی دے چڈنے گلی ਦੇ دے دی پتر نوکری لوا دے دی گیس لوا دے دی ہوا یہ ریڑھی کے فل فروٹ نے کدی این دے چڑھنا ہے کدی عمدے چڑنا ہے وہ دن تو انہوں لوگ کا سی بادشاہ کہیں لگا اپنے دین چٹ جاو تدھی ادی بادشاہ دیاں گا میرے محبوب درب ہی جب درا سن کے ہی اور سن لوگ اپنی ساری ملا لگے سارا لے ایک حکم تو پھر جا دا دٹ میں اپنے نبی ایک حکم تو دا دٹ نہیں پھراگا سارا بادشاہیاں نوکر مار دیا گا قربان دیا تھی سخی سلطان کا وہ فرم آشک بنی عش کماوی دل رکھی وان گئے پہاڑا Da-da-da-da! جدوادشاہی نوکر ماری اور کافر جدو مومن دا ایمان خرید دائی ایک لالچ دے, دا اوہ دے دا من سب تینو فلانی سیٹ دے دیا گے اپنا دین چھاٹ دے ایک حکم تو باز آ جا اڑیا تو نہ کرتی چے کی تھوڑا جہ پھر جا तेन पता नहीं मुस्तफा हुक्म तो थोड़ा फिरना दूर लै हां मुल पैणगे क्या मतलब दूजा लालच देंद्रत तीसरा लालच देंदलत तीन लालच देंद कह लगा मैं अपनी धी रखना वा तेरे व्याह कर दा پر او نبی تعلیم والا سی او سکول دی تعلیم والا نہیں سر آندن لندن بھی دگ جائے میرے ہی بن جنا وقت جا بینک پیسہ رکھے آ کے شیعہ لکھا لینا وا چلو زکات نہیں گی میرا تعلق جعفریہ سے ایک جدید مسلاجے میں پرانے مسلمان دی گل کرنا کلندر لاہوری علامہ اقبال فرما دیا ہاں یہ سچ کوہن رہتا ہوں میں آخنا سبھا میرا کی ایک آدھا شیر پڑیاڑی منا چالا دے بندہ اس نے خیر کثیر چلیے سرو کرڑی منا اس واسطے ایک یہودیاں سازشنیا سن جی داڑی رکھی ہوتی نے نیڑ لگن دین سی وہاں آ کر دیا مول بھی یہ کھانا خراب ہو جاتا پروئے ٹولا نا سکولی ٹولا یہ ترقی یافتہ جنوب نہیں سی نہ آخر سی لوگے تے مور بھی کی پتہ ترقی کی ہوتی اس نا مراد ہو چنگا فرم میں تے ورگا بنا لینا پر گل مستفا نہیں کرا یہ چیم رہتا ہوں میں فرما نے جدو پینٹ شرٹ وکالت کرتے سن دور آئے چ پینٹ شرٹ پا کے کار جدو آونا میں واپس تے اپنے خادم نو اللہ اقبال نے فرما وہ بے لیا اور لیا آ یار ہوں بندے والے کپڑے تے باندر والے لو لوا آ دے لو لیا بندے والے کپڑے کپڑے کھا جس بندے پینٹ چڑیا فرد چ جہان میں سمجھ جڑا پھر فرد نہ موتر جوگا نہ کلو جوگا نہ بہن جوگا نہ مراد ادا خدا ہے جی قسم خدا کر کے اور واقعی دی تاریخ پڑھ کے دیکھو نا آزرت فادم میں پتا بریا فرمایا یہ پینٹ شرٹ انگریزوں نے ترکی فوج کو بطور سزا پہنائی تھی انہوں بطور سزا پہنائی سی مسلا بطور ترقی پائی چاہیے اگو پچھو ہے ننگا کپڑا بھی ایسا سارا کچھ پیا سے فائدہ کی اس کپڑے دا اور خدا دے اب اس واسطے کہ آیا می ہے شیر ربانی دے کون آیا ترا بولو صحیح سی پھر فقیر اللہ کے ڈر ہوتے وہ کپڑے پائی پھر فری آپ نے فرمایا بے لیا کی کرنا ہے جی میں ڈپٹی ہوں اچھا کنی تنخواہ ہے جی ہزار روپیہ کی پڑیا ہے جی آپ نے چند ماری منہ پرمایا یہ درس ہوئے یہ تنخواہ تینو پل سرات تو لنگا لے ایمان جیمان ویچی پھرنا ایک قبر بچا لے جی یہ دو رخ تو چھڑا لو گے آدھا ضرور نہیں چانڈ میاں صاحب دی اثر کی وہ اثر اگلے سال آیا داڑی بھی رکھی آیا مسلمان بھی بڑے آیا, سبحان اللہ، سبحان اللہ آیا سبحان اللہ <laughs> فقیر کا کم میں آخرت کی فکر جب آخرت کی ہاں یہ سچے فقی پیر تریقت رہ برے شریت کی نشانی ہے وہ بہن والے دنیا تو نفرت ہو جائے گی آخرت دی الفت پیدا ہو جائے گی ہاں جی بہن نفرت دنیا کی نہیں ہوئی سگو الفت ہو گئی ہے تو پھر سمجھ لیا پیڑے تریقت گڑبڑے شریت پر ربرے شریعت, شریعت ادو ہی بن گئی جب دنیا تو نفرت کرے جیسے شیرے ربا نہیں کرتے سر قربان جاوا توجہ پھر مہامار پیا کرنا جدو سونے ہزور دار نے ہاں یہ سچ ہے چشیم چشی آہن رہتا ہوں میں فرما نے میں تو نگاہ اپنی پرانے دور تے رکھنا و جدو پینٹ شرٹ وکالت کرتے سننا لٹی دور آ پینٹ شرط پا کے آنا جدو آونا نا واپس تو اپنے خاطم علامہ اقبال نے فرما وہ بہلی آ وہ لیا یار ہوں بندے والے کپڑے تو باندر والے لوا داندر لوا دے ہوں لیا بندے والے کپڑے ہوئے ہے جی باندر والے ہوا تذاب خود آ دا یہ کپڑے کھانے جس بندے میں جڑا میں پینٹ جڑیا وڑیا نہ موتر جوگا نہ کھلون جوگا نہ بہن جوگا نہ مراد ددا خدا جی قسم خدا بھی کر کے آنا اور واقعی تاریخ پڑھ کے دیکھو نا آلہ حضرت نو سکار نے نو سرکار نو فتح بریا لکھیا فرمایا یہ پینٹ شرٹ انگریزوں نے ترکی فوج کو بطور سزا پہنائی تھی اونا بت سزا پہنائی سی مسلا بتے ترقی پائی سو اگوں پچھو ہے ننگا کپڑا بھی ایسا سارا کچھ پیا جسے فائدہ کی اس کپڑے دا کا خدا دے اب اس واسطے کہ آیا می شیر ربانی دے کول ڈپٹی کون آیا تر بولو تو سہی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 اے تنخواہ تینو پل سراج تو لگا لے گی جیمان ویچی پھرنا یہ کبر بچا لے گی اے دوزخ تو چھڑا لے گی آدھا ضرور نہیں چاند میاں صب دی او اثر کیا اگلے سال آیا تاڑی رکھی آیا مسلمان بھی بڑے آیا اللہ فکر آخرت پیرے ہاں رہبر شریعت دی نشانی ہے وہ بین والے نو دنیا تو نفرت ہو جائے گی آخرت دی الفت پیدا ہو جائے گی ہاں جی نال نفرت دنیا دی نہیں ہوئی سگوں الفت ہو گئی ہے پھر سمجھ لے پیڑے تریقت گڑبڑے شریعت راہ بڑے شریعت ادو ہی بن گئی جب دنیا تو نفرت کرے جیسے شیر ربانی نہیں کرتے سات قربان جاوا توجہ پھر مہاماری پیا کرنا جدو سونے حضور ہزور دار نے بادشاہی ٹھوکر مار دیتی بادشاہ گہن لگاؤ یہ موت واسطے تیار کرو ہزور سابی تیران دی بارش پی پینیاں تے تیر پے وجدے نے تیر پجتے نے میرے ہزور دہابی پیا چلتا جان کے اتنے زخم پہ لادشاہ نے وزیریا جا یہ پوچھے جے بدل جانا اے تینوں لا لو بچا لے فانسی تو حضور دا یار جب دال دا جان بات کی اچھا لا لیا تیل دا کڑا کرم کرو کی گرم کرو ہے شہادت رکھنا دیں انگلش ہو جی جی نہ رکھیے تو کھان نو رونا اسلام او مذہب ہے جی جان دینی پی جی جان مارنی پہ اتنے ٹکرو رو دے واہ واہ واہ آسکا سدکے جاوا تیرے آشکا تو سدکی جڑا آشک ٹکر نو پیار دے جانا دی پرواہ نہیں رکھ دے ہوں سدکے جاوا میرے حضور دا صحابی دار صاحبی ندو کڑا دول جایا گیا رو لگ پائے اتروں نکلا بادشاہ نے وزیر نو پوچھا لگتا ماڑا پہ گیا اے, اپنا بھین چڈوے میرے لیا رو دے چنوں ہوں جان بخشی کر دیا گے میرے حضور دے صحابی دا جواب سن آجا دا صحابی جواب دا ہے چل میں اس واسطے نہیں رویا میری جان کڑے وج پی جی میں اس واسطے رویا وا میرے دل دے اندر حسرت, حسرت پیدا ہوئی ہے سڑ جاوے گی جان کی تو لیا گا جڑی تیرے نام تو وار گا یا مولا کاش جن میرے پنڈے دال نے ہر جان واری تیرے دین تو کر یا یا رسول اللہ چڈنا یار سو بلاشتی رسم کدی وہ یار ایشی اے رسم کدی چلان اگلا رخم لن دے دے تو چ ڈالے اگلا زخم نہ دا اور یو تو چاہ ڈالے گل سمجھ آئی میرے ہر قرآن کی عزمت نال دسو قرآن دے دی کتاب ہے سچ بولے قرآن دے دی کوئی کتاب اس کتاب نے سدھی کے خلیفہ وقت بنایا انگلش پڑھے سن ہاں تھوڑے فاروق کے عالم جب کسی دستے کو روانہ فرماتے تو دو نصیحتیں فرماتے اس یا کم رارتانتل آج اس یا فرمایا اپنی فوج کو نصیحت فرماتے تم جا رہے ہو لوگوں کی بولیوں سے اجمی لوگوں کی بولیوں سے بچنا اور اجمی لوگوں کی وزا سے بچنا تم خود ایسے مسلمان بننا لوگ تمہیں دیکھ کر تمہاری بولی سیکھیں اور تمہارا طریقہ اختیار کریں سکندریا با, سکندریا ملک کی لائبریریوں میں جو کتابیں پڑی ہوئی تھیں یونان کی حضرت فاروق کی میں فاروق کے اعظم نے چڑھوا دی پوچھا گیا کیوں فرمایا ہمیں مستفا کا قرآن کافی ہے ہمیں مفلسفہ حیات جو مستفا دے کر گئے ہیں اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے قربان جا توجہ فرما اس قرآن کی عظمت نو اس قرآن نے بادشاہ حضرت عمر بن خطاب جیسے تیار کیتے اس قرآن نے حضرت مولا مولالی مشکل کشا جیسے مجاہد تیار کیتے اس قرآن نے حضرت بلال جیسے آشف تیار کیتے اس قرآن نے قربان جامع حضرت خالد بن ولیب جیسے لڑا کے مجاہد تیار کیتے اس قرآن نے حضرت امام عظم ابو حنیفہ جیسے امام تیار کیتے اس قرآن نے ساہد فقیر اللہ دے ولی داتا جیسے تیار کیتے حضرت عثمان جیسے گری تیار کی کوئی کمی ہے قرآن چمان گواہی بیا جی کو کمی ہے اچھا قرآن تیرہ سو سال ہر عہدہ ہر وہ واسطے بندے تیار کر کے اللہ کا قرآن دیا ہے پر کراون دی عظمت اج کن رکھی کھلیا ہے انگلش بک والا جڑا آ کے سکن دے تیر کھوتے وانگوں لگتا مارن اے کھوتے وانگوں دلپیاں مارن والے بےلی یہ بادشاہ تک اسے لین اللہ د قرآن عالم ہووے فقی ہووے ہوکی ہونوں سی بھی نہیں لا دے لے دے ایمان دسیا اچھا یہ مطلب قرآن میں اتنا اہلیت نہیں کہ یہ کوئی بادشاہی منصب میں کام کرنے والا شخص تیار کر سکے انگلش بک میں اتنا طاقت ہے کہ وہ سارے عہدوں کے لیے شخصیات تیار کر کے دے سکتی ہے مگر قرآن چپراستی بھی نہیں بنا سکتا ایمان دال دسو قرآن کی تعظیم کی ہے کہ توہین کی ہے سب سچ بولیا ہے حضرت سکھ فاروق آزم ہزان پوچھنا قرآن کن پڑیا ہے جس آخر میں قرآن چوکھا پڑیا حضرت فاروق آزم نے انگلش کنی پڑیا ہے قرآن لکھ پڑیا ہوا لے جی وہ بند آفر نل کافر تیر نال دا کی کھیلا پر کافر نے کی کھیل کلنڈر اکبال آ کلندر اقبال خرم دے یورپی کی غلامی رضا مند ہوا تو جو یورپ کی غلامی رضا مند ہوا تو یورپ کی غلامی پہ رضا رضاماد ہوا تو تجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپی سے نہیں ہے گل تو کڑی کر گیا داڑی منا سی پر گل کھری کر گیا اس داری چنگا ہی ریا جا مانڈا مانڈا پا جاتا ہے جرا گول مول کر کے پی جانا جی یارویں شریف دی کھیر کھائی دیے انج ہک نا بیٹھا ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق ہاں ہاں ہاں آخنا سبحان اللہ خدا دیا بندہ توجہ فرماؤ میرے قرآن دی عظمت وے بادشاہ قرآن بنا سن نا قرآن والا مسیح دی زبان والا بادشاہی دے کیوں جی سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہاں آگیاڑو انہ آخنا ہے بھائی بکریا کا چروایا جڑا نا اس کا دا کی تعلق بکری پاسے ضرور سوٹا چکی پھر منو قسم وہدہ رولا شریف کی جب سیاست تین سے جا ہوا مطلب حکومت تین سے جدا ہو, کیا مطلب حکومت دین سے جدا ہو تو یزید اور فران جیسے جنگید اور حامام جیسے بنتے ہیں جب حکومت قرآن کے رنگ میں رنگی ہو یا حضرت علی مشکل کشا جیسے بنتے ہیں یا فاروق آدم جیسے بادشاہ بنتے ہیں تو تو آنو کیڑے چاہیے سانو یزید نہیں چاہیے گوارا خدا واد شریک مولا دکھ سمے توجہ فرماؤ میرا قرآن رب سونے دا جراتا ہو جائے حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی انو سرکار آپ ممبر رسول تقریر پہ فرماؤں سن تقریر فرما سونے گلاما نے فرمایاد آ گیا باپ اونٹ پیا چار اپنے باپ دے گیا مینو باپ آخدا ہے وہ او پتر اونٹا کا خیال کر میں کلو روٹی کھا کے آ جانا میں اپنے اونٹان دے خیال دے اندر گیا دے نے میں ایک اونٹ نو ऊट नहीं सामे गए महाराज कभी ऊट नहीं सन सामे जाते अज मुस्तफा ने कुरान दबी तरबीय दरखतों दुनिया के इंसान संभाल के बैठा بادشاہ اس کو نہیں کہتے جس کا محل اونچا ہو بادشاہ اس کو نہیں کہتے جس کی گاڑی بڑی ہو ہوائی جہازوں میں اڑتا ہو نہیں بادشاہ اس کو کہتے ہیں جو زمین پر رہ کر فاروق آزم کی طرح خدا کی مخلوق کو عدل و انصاف دیتا ہو خود سڑ ہوئے ہوے پر دوسرے انٹھار دا ہوئے خود سڑا ہوے دوجیا ٹھار دے وہ جہے جناب خود ٹھڑ کے چکر میں والے سیا بہن او ہوں وہ دوڑ کے رکھتے ہیں خدا وا دلہ شریک مولا بھی کسم توجہ فرما اج قرآن دی توہین کتھے کتھے پی آئی ہے ذرا سن لے اصا قرآن کے جلسے ضرور کرنے ہافے دے قرآن ضرور بناؤنے مگر امریکہ چاہا ہی پیا یاد رکھ لینی دشمن بھی بیان کر یہودی پڑھن والے والے نہ مانے تو بےخبر ہو جناب اس کے آدھے زور رکھو تھی جناب اور دے نے عالم تو قوم دور ہوت خانیاں تھان تھانے نات خانیاں نہیں خانی خود جناب جی یورپ آن دیا دیا دے اندر نات خانیاں محفل ہوں نے حسن کارات مقابلے ہوندے نے مگر دشمن نوں یاد رکھ لاس دے دے گوارا نے مگر مستفا نظام گوارا نہیں تھی جناب جی مسلمان خدا دے قرآن کے دے قانون دی گل کر جان مگر حضور دا حکم نہیں چڑ سکتے حضور دا قرآن نہیں چھوڑ سکتے اچھا اندر ہے دے ایم کالج لاہور کا اتے من پروفیسر آخیا پترو لیا اسلام اسلامیات انہاں آخیا استاد جی کسی نئی کتاب کی بات کرو یہ چودہ سو سال پرانی کتاب ہے اس میں کیا رکھا یہ قرآن کی تازیم ہو رہا. میں نے ایک پوچھتا ہے میں پتر اس واسطے پڑھاؤن چیش کی ست پشت بخشوا آ جائے کنیا میں کیا سویا سات پشتن کی پہلی گل حدیث میں نہیں پڑھی صرف دس بندے کا ہات قرآن ہے کنبے سے دس بندے بخشوا آ جائے گا تو میں کیا وہ بھی ادو ہی بخشوے گا جدو سائی ہو رہی ہیں. آپ چھوٹے ہو جی بابے ہوران خود لما کیا ہوگر لینا کی بنے گا گل سمجھ آئی ہے حافے اس کنجے کا پتا کوئی نہیں ہافے قرآن ہوے خدا دے قرآن ڈگے پینے نہیں چکتا تازی میں خدا دا پتا نہیں تازی میں مستفا کا پتا نہیں ہافے قرآن ہوے داڑی آفے ہوئے فلم آفے قرآن ہوے انگریز دی تعلیم انگریز جتوں نکلے انگریز کے سکول بڑھ گیا ہے چاہ کے اوتے آل کلی میں تالی فکت اللہ دے قرآن دین نو سمجھن والا نہیں دے یاد رکھنا اے نو خود گے جڑی حافظ قرآن دی شان آئی ہے اس حافظ کی آئی ہے جڑا ہروری سمجھ دے, دے دین تے عمل کر دے گل نہیں سمجھ لگی اے نہیں اللہ دین دا پتہ ہی کوئی نہیں پینٹا اچھی پھر دینا ہاف اج خدا دی قسم کر کے رب دے قرآن دین ایمان دا پتہ ہی کوئی نہیں ماشاءاللہ کو اللہ چنگیا نال بہن والا کوئی علم دین ہے اصل گل وے میرے مصطفیٰ دے قرآن نو سمجھ کے پڑ میرے بولا مشکل پشا فرماتے ہیں لا خیر فی تلاوت لا تدبر افی اس تلاوت میں کچھ خیر نہیں جس میں تدبر نہ ہو جس میں سوچ نہ ہو جس میں غور نہ ہوتے جی توجہ نہیں کی, کی. گل کرن لگا ہے کوڑی پر سیاح آئی गल भी कौड़ी चंकी दवाई भी कौड़ी चंकील आहो जदो उन जो दे खाधा ना हूं शुगर भी बहुती हो गई हर चौथे बंद इतफाक हस्पताल पढ़ा हर चौथे बंदे को पाकिस्तान में शूगर आया मैं क्या आहोजी एक जिले के अंदर एक शूगर मिल शूगर लाने काफी ہوں توجہ رکھنا گڑا گال کر لگا میرے مستفا دی شریعت دے اندر. تصویر حرام ہے تصویر منجو ملکی سخت ترین اذاب انہیں لوگوں کو ہوگا مستفا نے فرمایا جو اللہ کی مخلوق کے مشابے مخلوق بناتے ہیں اس میں مووی ٹی ساری بغیر آ گئی حضرت سیدنا دبد اللہ اپنے اباس میرے حضور دے صحابے آخنا سبحان اللہ ایک شخص آیا فوٹو گرافر سی فوٹو گرافر پوچھا کی کرنا ہے حضور کاروبار کرنا فرمایا کعبا فوٹو گرافری کا فرمایا حرام نہ کھا جنا تے بے جان بھی فوٹو بنا ہوں ایمان ناس ہے دو چار ہفتے تھے دستار بندی کی سامنے اتنے فوٹو اتار سن پائے ہوں قرآن کی آخے گا میں دسا مستفا دا فرمان کی آخر ہے روپتا لان والن ہو یا حضور فرماتے ہیں کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن پر قرآن لانت کرتا ہے قرآن آدھا مستفا کی تابے داری کرا دا کے ترولی کھڑے ہوں سامنے کیمرے پہ پھر جنت بھی مول لی کھڑے ہوئی ہے تو پیو آ پتر جنت کیا جانا ہے پیو دی جنت نہیں نہ پھر قرآن کی نا کسی مولوی دی خدا دی جنت مستفا کی تابے داری لگتی ہے <smallion> سمجھ لگی توجہ فرما قرآن کی تعلیم کن کرنے قرآن پڑھاوے پانچ دے دیئے خدا دام پہ کھڑو پٹ لینے جی دیکھ کے کریا کرو قسم خدا دی جن گی کھلے مارے نا تو مولوی شیر ہوگا بلے بلے بلے, بلے, بلے, بلے, بلے, بلے چالی ہزار روپیہ تنخواہ ہے پروفیسر دی جڑا انگلش بک پڑھا آلہ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی دا نام سنیا نے بولو تے صحیح نہ یہ چودویں جلدی فتح اردوی آج نواں سٹ چودہویں جلد صفحہ نمبر چار سو اکتیس کتنا بولو تو صحیح آپ فرماتے ہیں جو آگ سید احمد خان نے لگائی اور اب تک بہت سے لیڈروں میں اس کی لپٹیاں مستعد ہیں انگریزی اور وہ بے سود و تجزیے اوقات تعلیمیں جن سے کچھ کام دین کو دین دنیا میں بھی نہیں پڑھتا جو صرف اس لیے رکھی گئی ہے کہ لڑکے و محملات پر مشغول رہ کر دین سے قوصل رہے کہ ان میں ہم دینی کا مادہ ہی پیدا نہ ہو وہ یہ جی جانے ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا دین کیا جیسا کہ عام طور پر مشہور معہود ہے جب تک یہ نہ چھوڑی جائیں اور تعلیم و تکمیل عقائد و علوم سادقہ کی طرف بھاگے نہ موڑی جائیں تحریری تو ناصریت کی ایک کنی ناممکن ہے کیا لیڈر میں شاہی ہے ہرگز نہیں صرف امداد لحاظ ترک کراتے ہیں جو ظاہری تعلق ہیں اور تعلیمات کے گہرے تعلقات نہ چھوڑاتے ہیں نہ چھوٹیں گے کیا انہی میں نہیں وہ لوگ جن سے پوچھا جاتا کہ صاحبوں کو قرآن نہ پڑھایا تو جواب دیتے کیا ان سے سوبم کے چنے پر ہے کیا ان کے خیالات بدل گئے کیا انہوں نے انگریزی کے سوا اور رجاخت سمجھ لیا کہ آپ یہ جو جواب نہ دیں گے کہ پرانے علوم سیکھ کر کیا کھائیں گے یہ <سؤال> فتوا میرے اللہ حضرت بریلوی کا اس واسطے سنایا ہے بریلویاں میں بریلویاں میں کہنا ایک بریلوی ہوں جڑا فکر رضا تو ہٹے جہاں اگریزا دعے دار بنے جڑا جناب ہر نال اتحاد کی کڑا ہوئے جڑا کہ کچھ نہیں آخنا چاہیے بریلوی او وہ گا جڑا میرے امام احمد رضا تابے دار ہوا گل سمجھ نہیں آئی بریلوی نے نفت واقع چنگا لگتا قرآن خدا دی قسم حیدر وی قرآن سا عزت کا محافظ ہے کہ نہیں ایمان بولو قرآن عزت کا محافظ قرآن ایمان محافظ، قرآن جان محافظ، قرآن دی دی دی محافظ، قرآن آداب دیا پریشانیاں تو بچا قرآن آخر دندر اللہ دب تو بچا قرآن دیا رحمتہ جنہ ਤੇ دھرتی قرآن رہے گا چر ਦੇ بنتے ہی رہن گے حضرت سی سلام اس لیے اللہ تو محت منگوائنگ خدا وا دلہ شریف مولا دی قرآن دیا کہ رحمتہ بیان کریے مگر ویخ اصل ظلم قرآن کی, کی قرآن بھی کی عزت اصل کی تنخواہ ویختے अंग्रेजा वाली आधी बहुतिया जनाब जरा लूला लंगा होना जनाब, जनाब, जनाब सोनाजे टीवी का डब्बा है जिंद अंदर छकला लगा खड़ाई जेदर चौबी घंटे फरोशी के सबक दिते पैजते अठ हजार देवी दरालीए रखी खड़िया अल्लाह कुरान बगैर गिलाफो कर دوسو کہ نہیں روڑیاں کے اتوں قرآن چکنے پوڑیاں جی ادالتوں جاؤ یہ دلوا خراب بولتا سوا پچھو لکھا سر تو سامنے میل دو اوپر اگریز قانون قرآن پچھو انگریز دا قانون یہ تعظیم کیتی قرآن کی یا تو کیسا بولو تے صحیح نہ کرا قرآن جتے ہوے سمجھ میرے مستفا کیونکہ قرآن میرے آقا دا خدان ہے تو تے کتاب آم سمجھی کھا نا قرآن میرے مصطفیٰ دا ممد کو سوک نلکہ دے کو جا مانے وہی بولے خزانہ محمد دا دور خزانہ, خزانہ محمد دا آل خزان محمد گور خزانا اتنی اتھی شاہی ساری خدائی اتھی اتھی شاہی ساری خدائی ساری कुरान की इजत असा की हाँ जी जनखा वेखते अंग्रेजों बहुत जनाब जूला जनाब, जनाब सोना अंग्रेजों घर वेखी है टीवी का डब्बा है जिद अंदर छकला लगा खलाई जिद अंदर चौवी घंटे इज्जत फरोशी के सबक दते पै जाते हैं अठ हजार टीवी टरालीए रखी खड़िया अल्लाह قرآن بغیر دائے ایمان نہیں ای روڑیاں اتوں قرآن چکنے پہ روڑیاں ہائے ہائے ہائے جی ادالت جاؤ یہ دلوا خراب پچھوں لکھے تھر سامنے دو تے انگریز دا قانون قرآن پچھو ہے انگریز دا قانون تعظیم کیتی قرآن دی یا تو کیسا بولو تے صحیح نہ قرآن جتے ہوے سمجھ میرے مستفا کیونکہ قرآن میرے آکا کا خزان ہے کتاب آم سمجھی خر نا قرآن میرے مصطفیٰ دا کور خزانہ محمد کور خزان سوک نڑکا کے کور خزانہ جداہ وہی بولے قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ محمد دا مو خزانہ محمد دور آل خزانا شاہی ساری خود شاہی ساری خود سارا زمانہ محمد دا کوانا کو ہم خزانہ قرآن پنجی روپئے کا وکد پنجی روپئے کا قرآن بدھار کا دا ٹی لاکھ جا دا بیس ہزار دا ایمانار ایمان درسوجے مول چوکھا ہوتی چوکھی ہوتی ہے کن چیر قرآن نال دا کھیٹ ہو مسلمان اللہ تے جاندہ ہے اللہ ال سارے ڈرامے ویخ کہ قرآن نال کی کیتی کھڑے وہ آد میرے قرآن نوں نہیں سمجھنا انگلش نمجنا ہوں کول کوان دا جنہ مجمع بیٹھا ایک آیا ترجمہ پوچھا کس نے نہیں آٹینشن کا کی مان ہوں گا لگی جو پی یہ آپ یاد لگی جو پی پتہ کیوں نہیں سمجھتے اگریز کی اس واسطے انگلش سمجھنے آپ कुराना तेन समझा तो फिर करना पैना तेरा हुक्म ना मनने आए, ना चलने हैं तो ना समझने रौला ही मुका अंग्रेज के हुक्म से आप चलना है लिहाजा वनू तो समझना पैना इस वास्ते इंग्लिश आते जिन्होंने कुछ अंग्रेजी क्यों पढ़ लगा मुसलमान करेंगे मैं क्यों मुकाल मलो झूठ क्यों बोल दे یہ تے سرکاری زبان ہے دفتری تنخواہ رکھی ہوئی ہے گورنمنٹ اس واسطے پڑی کھڑے جی سویرے دفتری زبان انگلش نہ روے اردو بن جائے پھر میں بولیں گے جہرا انگلش پڑھے گا مسلمان کراطر میں کیا چل دوسروں کو اپنے مذہب کے رنگ میں رنگنے کی خاطر دوسروں کی زبانیں نہیں پڑھی جاتی دوسروں کو اپنی زبانیں پڑھائی جاتی ہیں میں گل کرن لگا تسلان امریکن سنڈی لگی کڑی تسی جٹ بندے صاحب بیٹھے ہو گے امریکن سنڈی ہے اتنے کہ کوئی نہ وہ سپرے بھی آئے ہوں میں کسمی آ پوچھنا کوئی امریکہ آیا دی فصل نو پاکستانی سنڈی بھی لگی میڈیا تسلمان کر لے میں چلیا سنڈی دے جواب جو سنڈی نہیں کر سکیا ہے. دین کتوں کرے گا دین شیر ربانی کر انگریز آیا شکار کرتا پھر میاں صاحب صاحبی بولتے صاحب. سن کوئی زبان زبونا نہیں سیکھیا آپ نے تے جان دے تے فقیر سارا کچھ آیا وہ آیا تو دور بین چکی پھر جان کے میاں صاحب قبرستان بیٹھے سن جان کے آ کے چیڑن د میاں صاحب نے فرمایا دور بین جڑی چکی سی نا میاں صاحب نے فرمایا او دے ترجمان تو یہ کی ہے ساکھیا جی اے دور بین ہے دور والی شاہ جی وہ نیڑے کر کے واؤ فرما نے بےلی آ ایک ساڑھی دور بین بھی ہے جی او کی، کی آخ جی کی آختی ہے فرمایا ساڑی دور دیئے تیری ماں لندن چ مر گئی ہے پور جاس آخیا ہے وہ پجا جٹل لاہور ٹھہرا سا نسیا تے بندے لبتے پھرن Oh, تیری ماں مر گئی ہے فون آئے ہی چھتی اپر دے جاوا گا پہلا اس فقیر دے کول جا جا مٹی سے بیٹھا سی لندر جا ویستا اللہ فکیر جہے نا بڑے نگار ہوتے کتوں ڈرتے ہیں خدا بات اولا شریک مولا دی کدا میں پہ آیا میاں صاحب کوجمان میاں صاحب نے کلمہ پڑھایا مسلمان چیتا ہوا ہائی جہاز سے بہن والے نہیں سن زمین پہ بیٹھے نے مگر میرے آقا آکے نامدار کی تابے دین دی غیرت خیرت رکھیے کوئی انداز ہے اس کے زور قرآن کا دا دامن پھر نہ پڑیا قرآن کا دامن پکڑنے سے مراد یہ نہیں بے تو پہافل بناؤ یہ مقصد ہے قرآن جو فرما رہا ہے اس پر چلتے نہیں ہم نہیں بچ سکتے اللہ قرآن نے فرماؤں گا ولا ترکنار مِن دُونِ اللَّهِ مِن مَلَا <سَرُون> اے و سالما تھوڑا جا چھکاؤ پیدا نہ تھوڑی جی رغبت پیدا نہ تھوڑا جا میلان پیدا نہ ورنہ توانو اگ لگے گی ایک سدا جنم دی اگ ساڑے گی ایک سگا داڈا دو دوست کوئی اللہ تو سوا مولا نہالی سرکار دوست بننے کیونکہ اے سارے والی ادائی دوست بنتے نے جا رب دوست بنتا ہے تم, تم سر پھر تھی مدد نہیں ہونی آج اچھے دل میں ایلان کیا قانون انہوں تعلیم تحریب کوئی شہ نہ قانون قرآن والا نہ تعلیم قرآن والی رکھی نہ تحریب اسلام والی رکھی ہر شہفر والی تم بم بڑا لے تینوں کوئی بچا نہیں سکتا کیونکہ تینوں بچاون والا صرف رب رب آدد تین دیں مند وہ بم برس رہے مولا علی پتہ نہیں کہاں گئے ہم برس رہے ہیں ہوش پاک کہاں گئے دادا صاحب کہاں گئے ہیں میں نے کہا جی مصروف ہے جی کتنے مصروف میں کہا کیا تک دم مارنے سے مصروف ہے کافی جی وہ کی میں کیا جب تتالیاں حملہ کیا اس نے بغداد موسل سانڈے رنگے دو نمبر بنے پائے سن شجا کرمانی اللہ کے روش آپ فرما دے رہے میں فرشد آواز دہ سنیا کہ ہلکا سارا بخت لا چارا ہلکا فرو پتکار مارو منسمد اللہ شریف کی غس بھی وہدادی بنتا ہے جہاں مستفا دین کا مددگار ہوئے جڑا میرے آکے دین دا دوست ہوے مولا علی او دے ہوندہ ہے جڑا مستفا دے دا دوست غوث ہو جا آکا قرآن دوست دین دا, دا, دی دا, دا, دا دشمن دا رب بھی دشمن ہے ہوس بھی دشمن ہے علی بھی دشمن ہے دا بھی دشمن ہے ایمان نال دسیا جی میں سوال کر لگا پینٹھ والی جنگ ہوئی نا پینسٹھ والی बुढ़िया बा कोश लो एक गवाही बाम मार दे हिंदू बारन और थले हरे चग्या रख लगो ब तिहत्तर एक और जंग हुई इकत् वाली कहत्तर वाली तो उस चो बाबे किन सुते पे सन बा जानते सन ہوں آ جدید بوتے پچھلے سن پورے بابے انہ کے ایمان محفوظ سن اپنیا جانا وطن ہر شا قربان کیتا پاکستان بنا بھی جستفا دا دام چلے فکیران کی قیرت رب حکم کیا فکیروں میرے دین کے मोहब्बत वाले ने उठो एना जो तरक्की आ गई तो फेर वेख्या हर पास कूडा हो माशाला फिर रब आख्या हूं फकीरों पर हो जावो फीच के लितर खा दो यू कोई शायद नहीं बचा सकेगी अजय चम तेरे को امریکہ دے کھلے وی سارے سر دے اندر نے وجہ کی آسان قرآن دے خالی الفاظ رٹی فرنے ہیں رب دے قران دل چ نہیں وسایا رب دے قران دی عظمت اپنا دل دے اندر نہیں ٹکائی نہ چکائی شکل قرآن والی نہ ساڈا عمل قرآن والا نہ ساری اقل قرآن والی انگریزوں نے خود نہ مرادہ نے سکول لکھیا ہے انگریزوں نے ہاں لاڈ میں کالیا گیا ہے آ جڑے جی سکول کھولے یہاں کا مقصد دے نسل ہندوستان والے گی سوچ سڈے کافران والی آ جائے گی امل سڈے کافر والا آ جانا ہے لگ گئے رب دے قرآن کن پچھوں سٹ دریق مولہ بھی اللہ کا قرآن ریڈیو لگا ہوتا بڑھڑا بابا بھی آتا ہے یار بٹن بند کری مولوی تو جان نہیں چڑے جدو مولوی ہٹ جائے نا تو پھر آ جائے ملکہ جہنم جب مریے نا ساڈے چودہ بابے بڈڑے چودہ اٹیک نال مر گئے نا ہائے خالا مر گئی قوم کی تقدیر مر گئی استو بیان آتے رہے بے پے کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے یہ کبھی پور نہیں ہو میں چل چلے کیوں نہیں پورو نا <متاز> اتنے تو ہر کڑی سکول والی ملک ہے جان <متاز> نمی بڑی کھڑی ہے وہ اتنے ہی گانے ہوں میں ایک <متاز> مثال دن لگا سٹیج کڑیاں دی دستار بندی ہوئی ہے کیا کڑیاں خود آئی بولو تو صحیح ماننا لا یہ قرآن کے مطابق ہویا ہے یا قرآن دے خلاف ہویا ہے مطابق ہویا ہوا شچی بولو نا جی دیاں اے سوچ لیا ای سٹیج آ جان و مول بھی بیٹھے اومن آ جاوے جائے دپٹا لین تے پھر قرآن کے خلاف ہو جاوے سکول چو لگا اتے ایک دلہا ایک کڑ دلہا ایک تگر دلہ تگر دلے آئے کھڑے ہوترے پھر اخبار موٹے سفیا تے ساری بے چیز کی جی, کپڑے اتوں تک نے اتے مسلے کی خیرت نہیں جاگی اتے جاگ پہ پر کی کریے سکول سانو سبق ہی پڑھایا ہے بیٹی کاروبار کا ذریعہ ہے یہ مجھ گا ہاں یہ پی سی بہا پیسے کھا یہ بس جا تو پیسے کھا یہ جہاز پیسے کھا یہ جناب فوٹو اتار کے مشہور دے, وے. اے دی دے وے. اے جناب جی مرچاں کی مشہور دے یہ جناب جی ڈانس کر کے واوے پیسے پھر کھا مینو قسم بہت شریف کی جا مرضی کرے میرا مستفا فرماؤں دے جنت ہو دیتے ہرامے اور لڑکیاں پڑ رہی انگریز ایک ڈھونڈلی قوم نے فلاح کیا روش مگر ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈراما دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ کلن اقبال بولیا رہا غیرت غیرتمند سی منتھ قسم خدا دی ایک گل کرن لگا تو وجہ سنی میری تقریر سننا سننے دو چیزا چاہی چاہیے نے ایک غیرت ہوے دوسری چرت ہوے اقبال نو اگریزاں آخیا تینوں ترکی بےجنا اتے میٹنگ بعد شامان دی شام کی تھی ساری طرفوں سفیر بن کے تے نال اپنی بڑھی لے جانی کیونکہ جنے آن گے انہیں بڑھیاں نال لے آ اقبال فرما نے گل سنوئے میں گنہگار ضرور ہوں پر بے غیرت نہیں دے عارف فڑی فرما نے پے گرتی یاری چا بے شرمی حال کی بٹھیا سا بیٹی اگریز آتا سا بیٹی دے ہار کماؤ اگریزاں کے ملک نوکریاں پہ کرتی قرآن تو نہیں آخیا قرآن آدھا وا کر نی پوت کنا منڈے اپنے گھر چک جا و فرن فی بوٹ ہے کن و سوٹ ہے کن سکو آج کٹ کھیل کڑیا یہ اسلام ج نو اسلام یہ آخد ایک کڑ دا اسلام ایک پرانا اسلام ہوے نو خاتون جنت دا نقشہ بنا ہے پتر نو محمد بن قاسم دا نقشہ بنا پتر صلاح الدین بھی جیسا دینا ہے بیٹی ام الخیر روس پاک دی اما جیسی دے دعا کر سرکا بدینے کے دا اللہ شالا سمجھتا فرما اللہ غیرت بیدار چ فرما ہے اچھا شاہ بول بولنے سنا دے پیر وارشاہ فرماویں صدی रन्ना मरदा तो गई वेर मिया कु रन का पुतरी दलेर बनया गा परे बच कर दे ठेर मिया ویٹ یو فلم بنانی چاہیے یا نہیں حرام حرام حرام استاد بنیابی رحمت اللہ آپ پر ایمان والو اپنوں کے سوا غیروں کو اپنا رازدار مت بناؤ تمہاری تباہی میں وہ کسر نہیں چھوڑیں گے یہ اللہ کا قرآن ہے اللہ اندر تباہی کر اور تاریخی سکول اندر ترقی گے دے دی ترقی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری کو شیر ربانی کیوں کہا گیا لو یہ کوئی گل ہے یہ کوئی سوال ہے شیر ربانی کیوں کہا گیا ہے یوں اللہ کے شیر نے اللہ کا شیر وہ ہوتا ہے جڑا کسے بادشاہ دنیا دار تو خبرے نا تین کی گل آئی جم مرد حق گو بی اللہ حک شیر چھیڑ کیوں نہ ہوئے خدا آدھا موجودہ دور میں سیکورٹی جرم نماز پیچھے ہوتی ہے یا نہیں تین چیزوں سے اتفاق رکھنے والا یہودی تعلیم قانون تہذیب سے وہ توبہ اس پر فرض ہے تم نماز کی پوچھتے ہو ایک اعلان سوڑ لو میں ایک تقریر کی تھی ہے. شادی سی منڈی فیر آباد والے پاس شادی کے اوتے ہونا کنجر بلاو دی بجائے نے بلایا سامنا تقریر کرائی شادی دے مسائل بیان کیتے ہیں میں خاص خاص اج کل سانو سان مسل کا پتا تو نہیں پھر خدا کے قرآن جان میں تھوڑے آ جی اس واسطے پھر شادی کر کے تو بیلی دے پے طلاق میرا آپ مسل پوچھنے ٹڑھ جان گے جی وہ جی چی صاحب تو فلانے صاحب یہ دسو جی میں اپنی بوٹی گل پہ کرتا ہاں گل کردا کردا جی میرا تو بلڈ پریکشر تیز ہو گیا میں اپنی بوٹی نے آ کے تراک تراک تلا ہوں کوئی حل آیا میں کالا مال ہوا میں ہل کتوں لگا تین جزور سکار کچھ مل گئی تہلوں سیکھتا نبی پاگ مسلس بیان ہوئے جی شادی کے مسائل لو تو گھر جان سناؤ بھی کوئی شرمایا پیدا گئی تو سمجھ آئے تو, تو سمجھا. گردا ایک چھوڑا اے ماں پھر پائیا اتاب عذابی د بہو جڑا بچ آیا مردان کرام نے اپیل کیا کہ سکولوں میں پرانا نساب جاری کیا جائے حالانکہ اس میں کفریات بھی لکھتے انہیں <laughs> تو یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہفریات نکال جائے مولویا کابحان اللہ یہ بختالیاں کا پوچھنا ہے یہ اگریزی گاواں نے انگریزی گاواں ہاں جی اگریزی بکرے نے جدھر کن مروڑے اگریز ادھر ہی ٹر پہ انہوں کا کی پوچھنا یہ میں بڑا پڑھیا وائی خدا جس میں تینوں پیانا بھئی بھائی دا کا حال پوچھنا تے میں اقبال تو پوچھ جہاں جی کر کے بولے ہیں وہ آسا فہرم ہے جو چڑا کر بیچ کھاتا ہے یہی سو فحرم ہے جو چڑا کر بیچ کھاتا ہے گڑو بندرو دلکو ویسے چادر و باہر وہ آدھا ابو زر گفتاری کی گجڑی ہے وہ ایس کرنی دی گدڑیے ویچ بی بیاتو نے جنت کی چادر ویچ کے ایو بئی مان نہیں جہرا نبی سرکار دے دین کا سودا پیا ہے چگل خور کا نتیجہ کیا ہے تو تگلخور ہی روا رہو اتے ہر شائی خور ہو گئی صاحب کیبل وغیرہ کے پیسے نیک کام پر لگ سکتے صاحب بابا جی اتر کہڑی نیک کمائی دا پوچھنا ہے اتر سود دی کمائی جوے دی کمائی رنا دے دفتر جان دی کمائی جناب ہاں جی باجی دے ایئر ہوسٹس بننے دی کمائی سکول دے اندر پکنک ڈانس منا دی کمائی ایک دھی ہیر تو دوسرے کا پت را فر بختارا پورا ڈراما پیش ہوں کیوں خوش بیٹھا میری دھی ہی یہ کمائی مڑ مفی لگے مڑ نمازا کیوں نہ قبول ہو میڑ حج کیوں نہ کرو مینو ایک چتی صاحب کہ تصا دعا دیو قبول نہیں ہوں میں آخیا کبلا مڑ تے گھر کا سارا حرام حلال جو خامنا ہے میرے اندر بھی تے تو نور آنا یا <سؤال> تو مینو میں خدا کرے تو اتو نکلا پھر جنگلے جا پواں کھاوا پٹھے کوئی دوار آپ سنے تے ہوں گا ورنا خدا بھی قسم کر کے آنا کتوں رز کے حلال لے آ ایک بدل کو فرما دے نے کہ اگر میں رز کے حلال میں لف آپ بھی لب جاندی نا تو میں چونڈی بھر بھر کے